السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد ریاض صالحین کا دوسرا باب ہمارا چل رہا ہے باب, باب التوبہ ہے آج ہم کتاب کے نمبرنگ کے حساب سے حدیث نمبر سولہ بڑھیں گے وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس العشری رضی اللہ عنہ وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس العشری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ, تعالی يبسط يده اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے يده اور دن کو اللہ تعالی دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے لی تو بہ رات کو برائیں کرنے والا توبہ کر لے حتیٰ تتلو اشم سم مغربی اور یہ سلسلہ یہ کام سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا رواہ مسلم یہ روایت مسلم کی ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ہمیشہ ہر وقت توبہ کی امید سے ہے انسان کو چاہیے کہ جیسے ہی اسے غلطی سرزد ہو جاتی ہے وہ فوراً اللہ کے ہاں توبہ کرے دن ہو یا رات ہو اللہ تعالیٰ سمیعم بصیر ہے ہر وقت سننے والا ہے وہ فوری طور پہ اللہ سے رجوع کرے اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہاتھ بیان کی گئی ہے اب اس پر ہمیں ایمان لے کر آنا واجب ہے ضروری ہے لیکن وہ ہاتھ کس طرح کا ہے کیسا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی جہت کیا ہے اس کا ابھی ہمیں علم نہیں دیا گیا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بغیر تکیف ان والا تمسیل ان والا تعطیل ان بغیر کسی تکیف تمسیل یعنی کہ اس کو یہ جاننے کی ضرورت بغیر کسی جاننے کی ضرورت کے کہ وہ کس حالت میں ہے کس طرح کی ہے اور اس کو بغیر کسی چیز سے مثال دیے ہمیں اس پر ایمان لانا واجب ہے اور تیسرا جو ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ انسان پر توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے اس وقت توبہ کا باب بند ہو جاتا ہے اور اس وقت یہ قیامت کی نشانی شروع ہو جاتی ہے قیامت شروع ہو جاتی ہے حدیث نمبر سترہ ہے وان ابی حرت رضی اللہ عنہ کال سیدنا ابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل مغربی علی جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے رواہ مسلم یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے اس حدیث میں بھی وہی جو پچھلی حدیث میں درس گزرا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے یعنی قیامت تک توبہ کا باب کھلا ہے توبہ کا وقت ہمارے پاس ہے ہم توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک اور اس میں جو تاب اللہ علیہ ہی لفظ ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے یعنی اللہ اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور وہ جو شروط ہم پیچھے پڑ چکے ہیں ان حقوق اللہ میں تین شروط اور حقوق و میں چار شروط ہیں ان شروط کے تحت وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے حدیث نمبر اٹھارہ ہے وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبت العبد ما لم یغرغر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے غرغرا شروع نہ ہو جائے گرگرہ اس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ انسان کی روح اس کے گلے میں آ جائے اس کی روح قبض ہونی شروع ہو جائے اکھڑ جائیں اس کی سانسیں اس کو گرگرہ کہتے ہیں یعنی بعض دفعہ گلے سے آواز بھی نکلتی ہے اگر ہم نے جانور ذبا کرتے ہوئے ایسا تجربہ بھی دیکھا دیکھنے میں آیا ہوگا کہ اس کی جب شارہ کٹتی ہے تو کچھ خاص آواز بھی ایک نکلتی ہے اس کو گرگراہ سے تشویح دی جاتی ہے یہ حدیث روا ترمیزی میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے تو اللہ تعالی نے اس حدیث میں بھی ہمارے لیے وقت مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی روح جب قبض ہونا شروع ہوتی ہے اس روح کے قبض ہونے سے قبل تک ہمارے پاس اللہ کے ہاں توبہ کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے موقع دیا گیا ہے کہ ہم توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کر لیں اس وقت سے پہلے جب ہماری سانسیں اکھڑنی شروع ہو جائیں یا ہمارے موت کا وقت قریب آ جائے یا ہم پر عالم نزاح کا وقت طاری ہو جائے اس سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے انسان کے جو وقت ہے لمٹ ہے اس کی جو زندگی ہے وہ زندگی مقرر ہے کس وقت یہ وقت اس پر آ جائے کس وقت اس کو گرگرہ تاری ہو جائے یہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے تو ہمیں ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے ہر وقت ہمیں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا اور دنیا کے مال متا اولاد کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک دن موت نے اچک لینا ہے اور جو چیز ہم نے اپنے اوپر خرچ کر دی وہ تو صدقہ ہے جو ہم نے بچا لی وہ پیچھے والوں کے لیے ہے وہ کس کے حصے میں آتی ہے کس کے نصیب میں آتی ہے کون کس پر لڑتا ہے اس وقت ہم نہیں ہوں گے اور پیچھے یہ معاملات ہوں گے تو انسان کو اپنا مال بھی جائز طریقے سے کما کر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے لئے صدقہ بنے اپنی ذات پر خرچ کرے اپنے اہل پر خرچ کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرے یہ سب صدقے کی مثالیں ہیں صدقے کی قسمیں ہیں تو انسان کا مال وہی کام آنے والا ہے وہی اس کا مال ہے جو اس نے صدقہ کر دیا یا جو اس نے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل صالح عمل کرنے کی توفیق کا فرمائے اور ہمیں جلد از جلد اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے و ما توفیقی اللہ بلّا علیہ توکل تو انیب